والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما مرمو سلام ديني بهايو اور قابل احترام واربهنو اللہ رب العالمین نے ایک ایسا دین دیا ہے جس میں انسان کے لیے خیر کو حلال کیا گیا ہے اور شر کو حرام کیا گیا ہے اللہ رب العالمین بندوں کی حالات کو جانتا ہے کہ بندوں کے کی لیے کیا خیر ہے اور کیا شر ہے اللہ عالم من خلق کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے لہذا اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسان کے لیے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ان چیزوں میں یا تو فرد کا نقصان ہے یا پھر پورے سماج کا نقصان ہے یا دنیا کا نقصان ہے یا پھر آخرت کا نقصان ہے اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان حرام چیزوں میں انسان کا یا تو اکیلے انسان کا نقصان ہے یا پھر وہ نقصان پورے سماج کے لیے یا اس میں نقصان دنیا کا ہے یا پھر اس میں آخرت کا نقصان ہے کبھی انسان کی جان کا نقصان ہے کبھی اس کے مال کا نقصان ہے کبھی اس کی عزت کا نقصان ہے اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے مختلف احکام انسان کو دیے ہیں اگر وہ ان احکام کا اہتمام کریں تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے انسان کا مال اس کی ضرورت ہے اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس مال کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے ہم کو اسی طرح سے پابند کیا ہے جس طرح سے اپنی ذات اور اپنی جان کے بارے میں پابند کیا ہے اللہ نے فرما والا تلقو بھی عیدی کو اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے پیش مت کرو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو مت جیسے جان کا تباہ اور برباد کرنا حرام ہے اسی طرح سے مال کا برباد کرنا بھی حرام ہے جہاں مال کا غلط طور پر استعمال کرنا حرام ہے وہیں مال کا غلط طور پر کمانا بھی حرام ہے اور جوا اسی کی ایک صورت ہے جس کو عربی زبان میں میسر یا قیمار کہا جاتا ہے آج کے اس درس میں اسی عنوان کے ساتھ کچھ باتیں ہم قرآن و سنت سے دیکھیں گے کہ جوے کی حرمت کے اعتبار سے کیا باتیں قرآن و سنت میں اور اقوال سلف میں آئی ہیں اور اس کے کیا نقصانات ایک فرد ایک انسان اور ایک معاشرے کو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا اے نبی سے خمر اور کے بارے میں پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں اور جو کے بارے میں پوچھتے ہیں الفی حما اکم الکبی آپ ان کا جواب میں کہیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے وہ مناف اور ان میں لوگوں کے لیے کئی فائدے ہیں وہ اس محما اکبر قما لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے فائدوں سے بڑا ہوا ہے ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہوا ہے زیادہ ہے بڑا ہے یہ سورت البقرہ کی آیت ہے آیت نمبر دو سو انیس اہل اینڈ نے اس آیت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ وہ پہلی بات تھی جو قمر کے تعلق سے یا اسی طرح سے جوئے کے تعلق سے اللہ نے بیان کیے اور اس میں تمہید تھی اس میں میدان ہموار کیا گیا حرمت کا اس آیت میں حرمت نہیں آئی تھی بظاہر لگتا ہے کہ اس میں حرمت ہے کیونکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے الفی کہ حما اتمن کبیر کیا آپ کہیے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور عقیر میں کہا گیا کہ ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہوا ہے تو حرام تو یہی ہو جانا چاہیے لیکن امام القرطی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اس کے بعد بھی شراب مطلق حرام نہیں تھی اسی طرح سے جا بھی اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ خود گناہ ہے اس میں یہ کہا گیا انہیں گناہ ہے کہ اگر ایک آدمی شراب پیتا ہے تو شراب کے بعد وہ گناہ کے کام کر سکتا ہے اسی طرح سے ایک آدمی جوا کھیلتا ہے تو جو کی وجہ سے وہ برائیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے کسی چیز کا حرام ہونا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے عقل سے نہیں تو اللہ نے ابھی تک فرمت کا فیصلہ نہیں کیا تھا لیکن یہ بتلا دیا کہ تم شراب پیو گے تو شراب پینے میں پینے کے نتیجے میں تم سے گناہ ہو سکتا ہے اسی طرح سے تم اگر جوا کھلو گے جوئے کے نتیجے میں گناہ ہو سکتا ہے تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ان میں گناہ ہے یہ نہیں کہا گیا کہ پی نفسی ہی یہ گناہ ہے تو ابھی تک اللہ کی طرف سے حرمت نہیں آئی تھی امام اور قرطبین یہی بات کہی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ لوگ آپ سے خمر اور میسن کے بارے میں پوچھتے ہیں خمر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے ایک انسان نشے میں آتا ہے جو آدمی کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے القمر قمرقل قمر اس کو کہتے ہیں جو عقل پر پردہ ڈال دی ہے اس میں ساری چیزیں آئیں گی چاہے کھانے کی ہو یا پینے کی ہو یا دھویں والی ہو ساری چیزیں آتی اس لیے کہ اصل مقصود اس میں عقل پر پردہ ڈالنا ہے دوسری چیز میسر جس کو جوا کہا جاتا ہے عربی زبان میں اس کی لفظ قمار استعمال ہوتا تھا گیمبلنگ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ قلفی ہما اسمن کبیر آپ کہیے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے وہ منافع اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بعض اوقات کسی چیز میں فائدہ ہوتا ہے لیکن گناہ کی وجہ سے اس فائدے کو حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے ایک اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے سوال یہ کہ شراب میں کیا فائدہ ہے علماء نے کہا شراب میں یہ فائدے اس زمانے کے اعتبار سے تھے کہ شراب کے لین دین میں مال ہے شراب خریدنا بیچنا اس میں بزنس کی وجہ سے فائدہ تھا آج بھی آپ دیکھیں گے کہ شراب والے جتنے بھی ہیں کمپنیاں بڑی بڑی بہت زیادہ کماتے ہیں حالانکہ سب سے زیادہ گورنمنٹ کو ٹیکس وہ لوگ دیتے ہیں لیکن پھر بھی کماتے ہیں کہ انسان پیتا ہے تو شراب میں فائدہ ہے اگر اس میں فائدہ نہیں ہوتا تو کوئی دکان کھولی نہیں رہتی ہے. تو شراب میں فائدہ ہے اس اعتبار سے اور اسی طرح سے دوسرا فائدہ کہا کہ آدمی پی کے جو ہے ایک دم اس کی اپنی دنیا میں چلا جاتا ہے پریشانی ٹینشن اور اس سے نکل جاتا ہے تو یہ فائدہ اس میں ہے اس میں لذت ہے پینے کے اعتبار سے اور گھومنے کے اعتبار سے جو بھی آدمی کا ذہن ہوتا ہے ابھی تو آدمی پیتا ہے اس کو وہ اپنی تکلیفوں سے اپنی ٹینشن سے اپنی پریشانیوں سے ایک اعتبار سے علیحدگی اختیار کرتا ہے تو اس میں فائدہ ہیں اسی طرح سے جوئے میں فائدہ ہے کہ ایک آدمی بیٹھے بیٹھے بہت سا مال کما لیتا ہے تو اس میں فائدہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وہ اس محما اکبر میں ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہوا ہے بعض لوگ ترجمہ ہی کرتے ہیں ان دونوں کا نقصان ان کے فائدے سے بڑا ہوا ہے یہاں نقصان کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر گناہ کی بات ہو رہی ہے کہ اگرچہ اس میں فائدہ ہے لیکن اس میں گناہ ہے جیسے سود میں فائدہ ہے آدمی سود سے بہت مال کما لیتا ہے جھوٹ بولنے سے بہت سارے کام بنوا لیتا ہے کسی چیز میں فائدہ ہو تو وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی ہے کیوں اس لیے کہ اگر گناہ کے ساتھ فائدہ ہے تو وہ حلال نہیں ہے اسلام نے انسان کو یہ فائدہ دیا کہ گناہ اور فائدہ جمع ہو تو گناہ فائدے پر غالب آ جاتا ہے تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اس کی برائی اس کے فائدے کو ختم کر دیتی ہے اس کا فائدہ برائی کو ختم نہیں کرتا ہے دنیا میں کئی چیزیں ایسی ہیں جن میں انسان کو فائدہ ہوتا ہے لیکن وہ برا ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑنا چاہیے لہذا یہ ایک بہت بڑا فائدہ اللہ نے دیا وہ اقمہ اکبر ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے فائدے سے بڑا ہوا ہے میسر کے کیا معنی ہے امام القرطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں می سرو منل یا سرا منل یا ساری وجوہ کے معنی یسر مانا بنے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز دوسرے پر لازم کر دینا کہ اگر ایسا ہوا تم کو ایسا کرنا پڑے گا وہ شرط اس میں ہوتی ہے تو کسی چیز پر لازم کر دینا اس کو کیا کہتے ہیں کہ تم کو یہ کرنا پڑے گا تو اس کو کہتے ہیں یسر اور اسی پر سے لفظ بنا ہے میسر تو میسر کے لفظ کی تفصیل یہ ہے ابن کہ میسر کا لفظ اکثر علماء کے نزدیک نرد جو پانے یا جو آپ چیس کی طرح جو بھی گیم ہوتے ہیں اس طرح کی جتنی بھی گیمز ہوتی ہیں جس میں کچھ لڑکا کے جو ہے دو ڈائس ہوتی ہیں اور پھر آدمی چار آیا تو پھر آگے بڑھے گا جو جیتا وہ جیت گیا اس نے سارا پیسہ لے لیا جیسے ڈومینوز اس طرح کی جو بھی گیمز ہوتی ہیں یا بہت سارے کسینو میں گیم ہوتی ہیں کہ جتنے نمبر آئیں گے اس سے اس کے پوائنٹ بنتے ہیں چاہے وہ چکر میں گھوم کے ہو یا کسی بھی اعتبار پانچ میں گھوم کے آئے گا پانچ آئے تو سو روپے دینا پڑے گا سو کا پانچ سو دینا پڑے گا اس طرح کی جتنی بھی صورتیں یہ تناج شطرنج چیس کو کہتے ہیں چیس بھی اس میں آتا ہے آگے آئے گا اس بارے میں, میں جو شطرنج بھی آتا ہے اور اسی طرح سے جو میں نرد آتا ہے اور اسی طرح سے جوئے میں وہ ڈیلنگز آتی ہیں وہ بو آتی ہیں جن میں غرر ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر علمان مثال دی اس کی کہ جیسے کوئی آدمی کہے کہ یہ جو اونٹنی ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس کو میں بیچ رہا ہوں تو اس طرح سے اونٹنی کے پیٹ کا بچہ نہیں بیچ سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ مر جائے ہو سکتا ہے وہ مرا ہوا پیدا ہو یا مندہ ہی مر جائے یا باہر آ کے مر جائے یا صحیح تعلیم نہ ہو تو ایسی چیز کی بے نہیں ہو سکتی ہے یا پیڑ کے اوپر کھجور ابھی پکے نہیں ہے سڑ بھی سکتے ہیں کچھ خراب بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے کسی چیز کے ٹھیک ہونے سے پہلے اندازن اس کے بارے میں بے کر لینا جائز نہیں ہے یا کوئی آدمی کہے کہ میرا بھاگا ہوا غلام ہے میں تم کو بیچتا ہوں اب وہ بھاگ گیا ہے آئے گا کہ لیکن کہتا میرا بھاگا ہوا با مل گیا تو تمہارا ڈیلنگ ہماری ہو گئی تو اس طرح سے میں نہیں ہو سکتی غرر ہے اس کے اندر غرر اس کے اندر دھوکہ ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے معلوم نہیں تو پکا معاملہ نہیں ہے چیز کی ملکیت ابھی پکی بنی نہیں اور بیچ رہا ہے آدمی اس کو تو اس طرح کی تجارت جائز نہیں یہی معاملہ میسر میں ہوتا ہے یہی معاملہ قمار میں ہوتا ہے یہی معاملہ جوئے میں ہوتا ہے کہتے ہیں فَإنَّ کہتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ قمار میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا مال لیا جاتا ہے لیکن جو آدمی مال لگاتا ہے اس کو یقین نہیں ہوتا ہے کہ وہ ملے گا کہ نہیں ملے گا ہمیشہ وہ خطرے میں رہتا ہے یا وہ اس کی چیز پڑی رہتی ہے رہن کے طور پر تو اس کو معلوم نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا تو ایک انسان پیسہ لگائے اور پیسہ لگانے کے بعد میں وہ چیز ہی معلوم نہیں ہے آئے گی کہ نہیں آئے گی دیکھیں بزنس میں ایک آدمی چیز خریدتا ہے اور بیچتا ہے نفع ہوگا کہ نقصان ہوگا یہ معلوم نہیں لیکن چیز تو ہے نا اس کے پاس جوئے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے جو میں آپ نے پیسہ لگایا اب اس پیسے کا بدلہ آپ کو ملے گا نہیں بھی ملے گا آپ نے جو نمبر لاٹری کا لگایا آئے گا یا پورا پیسہ جائے گا تو اس طرح کی چیز جو ہے اس کو کمار کہتے ہیں اس کو میسر کہتے ہیں یہ جائز نہیں اور اسی طرح کی بی بھی جائز نہیں ہے اسی طرح کی بے جائز جیسے میں سمجھا کہ آپ کو کوئی یاد میں کہ میری تھری میں جو بھی ہے ایک لاکھ میں جو بھی نکلے گا تیرا ہو سکتا ہے اندر پتھر بھی نکلے کچھ نہیں نکلا اس میں خالی بھی ہو سکتا ہے فٹ بال بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر تو ایک لاکھ روپے میں تو اس طرح کا اس کو غرر کہتے ہیں یہ دھوکا ہے تو اس طرح کی تجارت جائز نہیں ہے کوئی عادت ہے میری مٹھی میں جو نکلا ہو تیرا میں نکلا تو کچھ بھی نہیں لیکن پانچ سو روپئے میں تو اس طرح سے تجارت کر سکتے ہیں نہیں. اسلام میں دھوکا منع ہے منگا شنا پڑھائی سمجھنا جو ہم کو دھوکا دے ہمیں نہیں ہے تو اس طرح کے سارے معاملات کو اسلام میں حرام کر دیا جس میں آدمی لگا کے بھی اس کو نہیں ملتا ہے اس کا ایوز اس کے بھی نہیں ہے تجارت میں کیا ہوتا ہے یا تو چیز ملتی ہے یا تو سروس ملتی ہے بھائی کوئی آدمی پیسہ دے رہا ہے یا تو کوئی چیز ملے گی یا تو خدمت ملے گی تو ایک آدمی کو اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے اور پیسہ لگا رہا ملے گا یا نہیں ملے گا پکا نہیں اس طرح کی بات اگر کر لیکن پیسہ ہم لیں گے تم سے یہ چیز تو کہتے ہیں کہ وہ الا مخاطر اس کو اس کا بدلا ملے گا کہ نہیں معلوم نہیں وہ ہمیشہ ایک دم اندیشے میں اس کو معلوم نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا جوئے میں یہی ہوتا ہے مجموع میں ابن تیمیر احمد بات کہی ہے. کے لیے دوسرا ایک لفظ آتا ہے قمار اور اربوں میں عام طور سے قیمار زیادہ رائے اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم القمار میسر قمار کو کہتے ہیں یعنی جوئے گیمبلنگ کو کہتے ہیں امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو روایت کیا اور یہ صندت اس کی صحیح ہے یہ صحابی کا قول ہے کہتے ہیں کہ المیسر القمار میسر جوئے کو کہتے ہیں گیمبلنگ کو کہتے ہیں اور اللہ نے میسر کو منع کیا ہے اس سلسلے میں ابن عباس ربی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں المیسر القمار کان رولیے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہتے ہیں کہ میسر جو کہتے ہیں اور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ آدمی اپنی بیوی اور بچوں کو اور اپنے مال کو رحم رکھتا تھا جس کو ہم گروی کہتے ہیں یا اس کو یعنی ڈاؤ پر لگاتا تھا خاطرہ اس معنی میں آتا ہے رہنم رکھنا یا داؤں پہ لگانا تو اپنی بیوی بچوں کو اور جو بھی اس کے اہل ہیں اور اس کا مال ہے اس کو داؤں پہ لگا دیتا تھا اور کہتے ہیں کہ ہو رہی اہل ہی ہو مال اب داؤں لگانے کے بعد جوا جب کھیلتے تھے جو جیت جاتا تھا وہ بیوی بچوں کو اور مال کو لے جاتا تھا تو یہ اس زمانے میں ہوتا تھا تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ قمار ہے یہ جوا ہے یہ میسر اس کو کہا جاتا ہے امام ابن جرید الطبری نے اس کو اپنی تفصیل میں روایت کیا ہے ابن کثیر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں اما ما ابن میں اللہ نے کہا کہ اس میں گناہ بھی ہے اور اس میں فائدے بھی ہیں ابن کثیر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اما ام ماں ابنو حما بہ ان کا جو گناہ ہے وہ دین کے معاملے میں ہے عمل منا بھی دنیاوی اس کے فائدے ہیں وہ دنیاوی فائدے ہیں دین کا کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے جیسے کوئی آدمی کہے میں گیملنگ کرتا ہوں تو میں غلط کام نہیں کرتا ہوں کیوں کہ میں گیملنگ کر کے کیا کروں گا مسجد بنواؤں گا مسجد کے لیے چندہ جلدی جمع ہوتا نہیں ہے اتنے چکر کون لگا ہے میں جوا کھیلتا ہوں اور جوے سے مجھ کو جو فائدہ آگا مسجد میں اللہ قبول بھی نہیں کرتا کہ حرام ہے وہ نفا شمار نہیں ہوگا وہ واقعی دنیاوی نفع ہے دینی اعتبار سے اس کو نفع شمار نہیں کیا جا سکتا اسی لیے سود نفع نہیں ہے نفع جو ہے فائدہ شرعی اعتبار سے ایک ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے فائدہ کوئی بھی آدمی چوری کرے بہت فائدہ ہو گیا آج بہت پیسے نکلے سارے چور جمع ہو گئے اس کو فائدہ آپ کہیں گے اللہ کے نزدیک کو فائدہ نہیں ہے ہاں دنیاوی زبان میں اس کو فائدہ کہا جا سکتا ہے لیکن فائدہ دینی اعتبار سے وہ نہیں ہے اعتبار سے فائدہ وہ نہیں اسی لیے سود فائدہ نہیں ہے وہ نقصان ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسا قبول بھی نہیں کرتا ہے جو اس طرح سے جوئیں سے کمایا گیا ہو اس لیے کہ وہ حلال ہی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ پیب لاقب اللہ طیبا اللہ تعالیٰ طیب ہے پاک ہے اور اللہ پاک ہی کو قبول کرتا ہے حرام کو قبول نہیں کرتا ہے وہ فائدہ نہیں وہ نقصان ہے تو کہتے ہیں کہ اماں اتنا ہما پا ہوا گناہ جو ہے وہ دین کے اعتبار سے ہے اور فائدہ دنیا کے اعتبار سے تو آدمی اپنے دین کو نقصان پہنچا کہ دنیا کا فائدہ کرے اسلام میں جائز نہیں ہے اسلام میں جائز نہیں ہے اللہ نے کیا فرمایا بلط ترون الحیات دنیا و الآرت خیر و اب قو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے اللہ نے ہمیشہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے تو یہ میں کثیر رحمت اللہ فرماتے ہیں آئے آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ میسر کا گناہ کیا ہے اس کا نقصان اس کا فساد اس کا بگاڑ اس کا شر کیا ہے کہتے ہیں ایک تو اس کا ارتکاب ہے دوسرا اس میں سے جو فقر مال کا بے فائدہ چیزوں میں جانا اور دشمنی پیدا ہونا اور دلوں میں وحشت کا پیدا ہونا یہ سارے نقصان آپ ایک تو نقصان ہوا دنیاوی کہ آدمی گنا کر بیٹھا لیکن اس کے ساتھ اور دوسرا گنا کیا ہے فخر آئے گا اسی کے ساتھ ساتھ مال کا ایسی چیز میں خرچ کرنا ہے جس میں کچھ فائدہ نہیں ہے یوزلس گول پھر چار اس میں دشمنی پیدا ہوگی اور پانچ اس میں سائکولوجیکل ڈپریشن اینزائٹی اسٹریس اور نہ جانے کتنی پرابلم اس کے اندر آئیں گے تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ دینی نقصان ہے گنا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ کہ غربت بت آپ دیکھیے لاٹری کھیلنے والے جواری اور جتنے بھی ہوتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو واقعی امیر بنتے ہیں آپ اگر تناسب دیکھیں گے تو جس کے پاس ہارنے کے بعد بھی پیسہ رہتا ایسا آگے بڑھ سکتا ہے لیکن عموماً آدمی جو مڈل ایج فیملی کا مڈل کلاس فیملی کا ہو یا اسی طرح سے عام انسان جس کا آپ کہیں گے یہ اچھے اچھے مالدار بھی بعض اوقات بد سے بدتر برباد ہو جاتے ہیں تو فخر آتا ہے آدمی گھر کی چیزیں لگا دیتا اور یہ ایسی ایڈکشن ہے آپ ڈاکومنٹریز دیکھ لیجئے بی بی سی کے ڈاکیومینٹریز اس کے اوپر تو یہ ایسا ایڈکشن ہے کہ ایک آدمی کو یہ چیز لگ جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں دو چیزیں اس میں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ آدمی کو جب فائدہ ہوتا ہے تو وہ اور اسٹیمولشن اس کو ملتا ہے اور دوسرا یہ کہ جب اس میں انوالو ہوتا ہے تو اس کا ایک اور اسٹیمولشن ہوتا ہے جو دونوں برابر ہے ہارتا بھی جاتا ہے وہ تب بھی اس کو اندر پیسہ ہوتا ہے اور کر اور کر تو اور کرنے کے لیے اس کے دل میں بات پیدا ہوتی رہتی ہے اور سارا مال آدمی لٹا دیتا ہے بیوی بچوں کے سارے معاملات बच्चियों کے گہنے بیوی کے زیورات اور بچوں, بچوں کی فیس اسکول کی اور گھر کے معاملات اور تجارت میں جو پیسہ آیا وہ اور دکان بیچ کر گاڑی بیچ کے نہ جانے گڑی بیچ کے بعض اوقات کڈنی بیچ کے آدمی بعض اوقات گیملنگ میں اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ نہ جانے کیا کیا بیچتا ہے بعض اوقات فون دے کے بھی لوگ کرتے ہی فون دیا پیسہ کرے گا اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ایڈکشن ہے یہ بہت بڑا یعنی انسان کے لیے بڑی مصیبت ہے آدمی ایک بار پھنس گیا گیا یہی معاملہ شراب کا بھی ہے اس لیے جوڑ کے اللہ نے بیان کیا اس کو تو ایک تو مال فخر میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے دوسرا کامن سینس کے بھی خلاف ہے کہ ایک آدمی مال کسی چیز میں ڈالے تو اس کا کچھ نتیجہ نکلنا چاہیے فائدہ ہونا چاہیے اپنے مال کو ایسی کوئی اس کے اندر مفاد نہیں ہے نمبر چار اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں بھائی جو آدمی ہارتا ہے وہ کتنا محبت کرتا ہے جیتنے والے سے آدمی نفرت کرتا ہے اسے. اور یہ نفرت معمولی نہیں ہوتی کہ ایک آدمی محنت کا پیسہ اس اس کے میں لگا رہا ہے اب اس کے بعد اگر کوئی آدمی لے لے وہ ہنستے ہوئے لیتا ہے سب ہاں دیکھو کیسے جیتا میں اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں آپس میں دشمنیاں بنتی ہیں یہ دشمنیاں آگے بہت بڑھ جاتی ہیں اور وہ احاش صدور اس کو سکون نہیں رہتا ہے لاٹری کا ٹکٹ لیا اب اس کو جیب میں نکال کے دیکھ رہا ہے پانچ چار تین دو پانچ ہم اس نیوز پیپر میں دیکھے گا یہ کریں اس کے دل میں آتا کہ نہیں آتا میرا نمبر آتا کہ نہیں آتا گھوڑا دوڑا دوڑا دوڑا میرا نمبر آئے گا کہ نہیں آئے گا جتنا بھی آدمی جوئے میں لگاتا ہے کیونکہ یقینی طور پر معلوم نہیں ہے اور چانس کیا ہے تھوڑا جائے گا پورا کا پورا جائے گا تو آدمی کو ذہنی طور پر ایک قسم کا تناؤ اس میں ہوتا ہے وہ تناؤ نہیں جو دوسری چیزوں میں ہوتا ہے اس لیے کہ اس میں ایک آدمی کے لیے یعنی دھوکے کا معاملہ بھی ہوتا ہے جس سے اس کا تناؤ اور زیادہ ہوتا ہے سائنسدانوں نے ڈاکٹر وغیرہ نے جو ہے ایسے لوگ جو گیمبلنگ کرتے ہیں ان کو مشین میں ڈال کے ان کے برین کو چیک کیا, ہے کیا, کیا ہوتا ہے کون سے جو ہے اس کے ریجن جو انہیں کہ اس کا برین الگ ہے دوسروں کا الگ رہتا ہے ان کا دماغ ہی الگ ہو جاتا ہے ان کا نتیجہ کیا ہے آپ دیکھ لیجئے ڈاکومینٹریز ان کا کہنا ہے گیمبلنگ کرنے والے کا دماغ ہی الگ ہوتا ہے واقعی الگ ہوتا ہے اس کا بیچارے کا اس کا دماغ ہی الگ ہوتا ہے وہ سارا لگا دیتا ہے اس کے اندر برباد کر دیتا ہے خود بھی برباد ہوتا ہے بیوی بچوں کی زندگی بھی برباد کرتا ہے جو اتنا بڑا رسک کیوں لے آدمی تو یہ گیمبلنگ جو ہے اس میں یہ نقصانات ہیں فصل قدیم نے امام شوکانی نے یہ بات کہی ہے جوئے کی حرمت کیا حرام ہے جوا ہاں بعضوں نے کہا نہیں پرابلم گیمبلنگ خراب ہے گیمبلنگ خراب نہیں ہے ہمارے اسلام میں کیا ہے گیمبلنگ پرابلم گیمبلنگ بنتی ہے اس لیے گیمبلنگ حرام ایک آدمی جب اس میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ بگڑے گا ہی تو بگڑے گاہی تو جا جامت اسلام کا ہی معاملہ ہے اللہ نے کیا فرمایا والا تقربہ غالمین اس پیڑ کے قریب مت جانا تم ظالم ہو جاؤ گے اللہ نے کیا کہا یہ نہیں کہا اس پیڑ کے پھل کو مت کھاؤ تم ظالم ہو جاؤ گے نہیں پھل کھانے کے بعد نقصان ہوا لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا پھل مت کھاؤ اللہ نے کہا قریب مت جاؤ کیوں قریب جاؤ گے امتحان آزمائش پاؤں پھسلنے کا موقع ہے قریب ہی مت جاؤ تو اللہ رب العالمین جس چیز کو حلال کر دے وہ حلال جس چیز کو حرام کرے وہ حرام چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے لیکن بہت ساری حرام چیزیں ایسی ہیں کہ جو واقعی سمجھ میں بھی آتی ہے اور تجربہ بتاتا ہے کہ اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے تجربہ بتاتا ہے ایکسپیرئنس بتاتا ہے سماج کا مشاہدہ اور معائنہ بتاتا ہے کہ اس میں نقصان کتنا زیادہ ہے اللہ نے فرمایا <تصفيق> ول ام رجس من عمل سمن فاجتنبوه فج تنبو لال اے ایمان والو یا منو یقیناً شراب قمر وائن الکحول ول میسر اور جوا ول اور بت جس پر چڑھاوے چڑھائے جائیں پتھر وغیرہ لوگ رکھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں ہمارے بہت سارے لوگ اس کو چلہ وغیرہ بھی کہتے ہیں بزرگ یہاں بیٹھا کرتے تھے قبر نہیں وہاں پہ پتھر رکھ دیا ان کی بیٹھک میں یہ سارے انصاب ہیں اور اور ازلام پانچ فال کی تیر تو وہ جو ہے فال آج بھی ہمارے یہاں پال وغیرہ ہوتی ہے کہ بچے کا نام کیا رکھنا ہے چوری ڈالو قرآن میں کھوپو چوری قرآن کے اندر کھولو نام یا اس طرح سے اور بھی جو ہے تیر وہ لوگ ڈالتے تھے تیر کون سا نکلے گا کام بنے گا کام نہیں بنے گا معلوم نہیں تین تیر آپ اس کو ڈبے کو گھمائے ہیں اس طرح سے آگ بند کرو نکالو काम نکالا کام या گا جاؤ کام بنے گا تمہارا یا फिर से ट्राई करो یا تیسرا تیر کیسا پھر سے ٹرائی کرو پھر سے ٹرائی کرو تو اس طرح کی جو تیر ہے کہا کہ یہ اس طرح کے معاملات سے کام بنتے نہیں کام بنے گا نہیں بنے گا تو یہ ساری شکلیں یہ تو اس طرح کی چیزیں ان نمل قمرزلام اللہ نے فرمایا چاروں چیزیں رنجمن عام علی شیبان یہ نجس یہ گندگی ہے گندگی ہے یہ برائی ہے من عام علی یہ شیطان کا عمل ہے یہ شیطان کے کام ہیں فج تو تم ان سے بچو لاء القن تو لکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ آپ نے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا نمبر ایک رجسٹ ہے پہلے کیا ہے اب اس کی برائی اللہ نے کتنی بیان کی فی نفسی ہی یہ برا فی نفسی خود برا ہے یہ نہیں کہ پھر اچھی گیملنگ بری گیملنگ نہیں خود برا ہی ہے اور کس کا عمل ہے شیطان کا عمل ہے نمبر تین اس سے بچو نمبر چار تمہاری کامیابی سے جڑی ہوئی ہے تو یہ چار باتیں بتائیں ایک تو یہ گندگی ہے گندگی سے کیا کرنا چاہیے بچنا چاہیے اور یہ شیطان کا عمل ہے شیطان کے عمل ولاب خطبہ کے شیطان شیتان کے نقش قدم پر مت چلو شیطان کے پیچھے آدمی چلے گا تو کس کے ساتھ جائے گا اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا لن لمن کا من ہوں اجمعین میں تجھ سے اور تیرے پیچھے جتنے لوگ چلیں گے ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا تو شیطان کے پیچھے چلنا حرام ہے شیطان کی بات ماننا حرام ہے تو کہا کہ یہ شیطان کے کام ہیں شیطان کی شیتان کی کرتوت ہے یہ یہ اس کے سکھائے کام ہیں فجتنبو سارے مسلمانوں کو کہا گیا تم اس سے بچو فجتنبو لعلکم بو تاکہ تم تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ من عمل شیطان شیطان کا عمل ہے یہ ساری چیزیں ان سب سے بچنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے جس چیز سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے خصوصا جب کہ اب کا کوئی آدمی کہہ سکتا ہے نہیں بچنے کے لیے کہا کا مطلب اب تجارت سے بھی تو منع کیا نا اللہ نے بچنے سے تجارت کے بارے میں کیا کہا جب جمعہ کیا جانو تو کیا کرو تجارت چھوڑ دو اور نماز کے لیے جاؤ تو پھر منع کرنے سے حرام تھوڑی ہوتا ہے منع کرنے سے حرام ہوتا ہے تجارت اس وقت میں حرام ہے لیکن فی نف ہی حرام کیوں؟ آگے اللہ نے فرمائے سلاشرو اب وہ اب تغمہ وہ کب تک حرام ہے نماز تک نماز جیسے ہو گئی اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا پزل تلاش کروسی تجارت حرام نہیں ہے یہاں ایسا نہیں کہا رمضان کے مہینے میں گیملنگ مت کرو رمضان کے مہینے میں شراب مت پی بہت سارے کا یہ قاعدہ ہے نہیں اللہ نے الطلاق اس کو منع کیا ہے کہا کہ یہ رز ہے گندگی ہے شیتان کا عمل ہے تم اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یعنی اگر تم نہیں بچو گے کامیاب نہیں اگر تم اس میں واقع ہو رہے تو گندگی میں واقع ہو رہے ہیں اس لیے کہ آگے آئے گا اس میں واقع ہونا میں واقع ہونا میں بلوث ہونا یہ گندگی میں پڑنے کے برابر ہے بلکہ اس سے برا ہے آگے جیسے آئے گا تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہم کو فج تنبو تم سے بچو میں بتا دیا کہ جا حرام ہے یہ بچنے کی چیز ہے یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے تو سارے مسلمانوں کے لیے حرام ہے یہ بھی نہیں کہا غریب لوگ مت کرو امیر لوگ کر سکتے اس لیے کہ بہت پیسہ ان کے پاس نہیں کس سے کتاب ہے یا ای و لدینہ یہاں پر سارے ایمان والوں سے خطاب ہے امیر اور غریب سب کے لیے گیملنگ حرام ہے اور سب کے لیے کیا اس سے بچنا لازم ہے یہ شرحی حکم اس کا ہے کہ یہ حرام ہے لیکن وضاحت کے ساتھ حدیث میں بات بھی آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی آپ دیکھیں گے وضاحت کے ساتھ لوگ کیا آ گیا ہر رما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ ہر رم الخمرا اللہ تعالیٰ نے شراب کو قمر کو اور میسر جو حرام قرار دیا ہے اس سے صراحت کے ساتھ بات معلوم کہ حرام ہے اس سے صراحت کے ساتھ کلیرٹی کے ساتھ بات معلوم ہی کی حرام ہے اسی طرح سے اس حدیث احمد نے روایت کیا اور اناس کے راوی ہیں اور یہ حدیث صحیح ہے الموسوت الفیہ میں یہ بات علماء نے علماء کی جماعت نے لکھی ہے کہتے ہیں اتفق ج سارے فقہا کا اتفاق ہے اس بات پر کہ پورے طور پر پورے طور پر ہر شکل و صورت میں جا حرام ہے جا ہر اعتبار سے حرام ہے اس پر ساری امت کے علماء کا اتفاق اور اجماع ہے تو جوی کی کوئی شکل جائز نہیں بولے یہ جائز ہے وہ جائز نہیں نہیں جس میں جھگڑا ہوتا وہ جائز نہیں ہے جس میں جھگڑا نہیں, نہیں, نہیں ہوتا وہ جائز نہیں لڑو یا مت لڑو دشمنی ہو یا نہ ہو لیکن جوا کیا ہے حرام ہے کہ کوئی آدمی کہے میں شراب پیا تو مجھ کو نشہ نہیں ہوتا پیوں کر سکتا ایزا نہیں جو چیز حرام ہے اس کی علت ہونے نہ ہونے کی وجہ سے آپ اپنے حساب سے چینج نہیں کر سکتے اس کو وہ چیز حرام ہے کا مطلب حرام ہے آپ کو وہ نہیں ہو رہا کا مطلب حلال آپ کے لیے ہوگی نہیں کیونکہ اللہ نے حکم اس پر لگایا ہے آپ کی نسبت سے اس کی گنجائش نہیں رکھی ہے جیسے کوئی آدمی کا मुझको مجھ کو عورتوں کو دیکھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا میں عورتوں کو دیکھ سکتا نہیں دیکھ سکتا کوئی پتھر کا دل ہے تیرا کون ہے تو? نہیں تو کوئی آدمی کا مجھ کو نہیں ہوتا نہیں جو اللہ نے منع کیا ہے منع کر دیا ہے مومنین سے کہیں اپنی نگاہیں نہیں چی رکھی ہے تو جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا اس کی علت اپنے طور پر آدمی طے کر بعض اوقات آدمی بولتا ہے لیکن وہ خود اپنے آپ کو نہیں جانتا ہے اللہ اس, کو اس سے زیادہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جانتا ہے تو خمر حرام ہے اور اسی طرح سے میچر بھی میچر کی شکلیں کیا ہے مثال کے طور پر لوگوں کا تاج کھیلنا کارڈ جس کو کہتے ہیں پتے جس کو ہم کہتے ہیں پتے کھیلتے ہیں اس کے اوپر پھر, پھر یہاں سے پیسے ڈالا وہاں سے پیسے ڈالا پھر وہ پورے لے لیا پھر وہ چھین رہا اس طرح بولتے ہیں ہم لوگ پیسے نہیں لگاتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے پاس کاغذ कुछ کچھ ہمارے پاس کیا ہے کچھ کاغذات ہم ایسی نکلی نوٹ سے کھیل رہے ہیں اصلی سے نہیں اچھا بیٹا آج खेलेगा کھیل رہا کل اصلی کھیلے گا ٹاش بھی جو ہے اسی کی صورت میں سے وہ نہیں کھیلنا چاہیے وہ چیز صحیح نہیں ہے اسی طرح سے بہت سارے لوگ کیرم کھیلتے ہیں کیرم کھیلنا فین اور اس کے اوپر لوگ کیا کرتے ہیں کہ دونوں کھیل رہے ہیں کہ اگر میں جیتا تو تو پیسے دے گا اور تو جیتا تو میں پیسے دوں گا تو اس کے اوپر ہارنی جیتنے کے اعتبار سے شرط لگائی جاتی ہے یہ صحیح نہیں ہے تو کیرم کے اعتبار سے بھی جوا اس کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر جیتے گا تو یہ اس کو دینا پڑے گا اس طرح کا الزام لازم کرنا یہ صحیح نہیں ہے اسی طرح سے لاٹری ہے مشہور ہے لوگ جانتے ہیں لاٹری ٹکٹ خریدتے ہیں اور جو نمبر آتا ہے یا جتنے پارشل یا کمپلیٹ نمبر آتے ہیں اس کو انعام ملتا ہے اور باقی سب لوگ خالی آپ گھر کو چلے جاتے ہیں تو یہ جو لاٹری ہے ایجائل نہیں اسی طرح سے جتنے بانڈ ہوتے ہیں انعامی تم یہ چٹھی لے لو جس کا نکلے گا اس کو ملے گا لیکن پچاس روپے بھرنے پڑیں گے تم کو پہلے اور پچاس روپے بھر کے تم کو کیا ملے گا لاکھ روپے بھی مل سکتے ہیں سویٹزرلینڈ کا ٹکٹ بھی مل سکتا ہے ہاں کچھ بھی مل سکتا ہے ایئر پلین کا ٹکٹ تم کو مل سکتا ہے بنگلہ مل سکتا ہے کچھ بھی مل سکتا ہے لیکن اگر نہیں ملا تو پچاس روپے ہمارے ہیں تو یہ کیا ہے یہ جوا ہے یہ صحیح نہیں ہے اسی طرح سے کسی ہوتے ہیں بڑے بڑے لاس ویگس بہت ساری جگہوں پر آپ جانتے ہیں کسی چلتے ہیں ہزاروں کروڑوں روپے وہاں پہ لوگ لگاتے ہیں گیمبلنگ ہوتا ہے اس کے اندر حرام ہے یہ وہ چکر ہوتا ہے اس میں گر گھومتا ہے اور گھومنے کے بعد نمبر اس کے پہلے بولتے ہیں پانچ چار تین دو کچھ بھی بولتے ہیں جس کا نمبر آئے گا اس کو پیسہ ملے گا جتنا پیسہ لگایا تھا اس کے اتنا گنا ملے گا جتنا قاعدے سے طے ہے یہ ساری سوتے غلط ہیں یا جیسے ڈائس ہوتی ہے چار جو ہے کاٹ جس کو آپ کہتے ہیں آگے آئے گا اس بارے میں بھی اسے نمبر ہوتے ہیں ایک سے لے کے چار تک یا آٹھ تک جتنے بھی ہیں اس پہ نمبر ہوتے ہیں چھ تک اور وہ پھینکتے ہیں اور اس کے بعد میں جو نمبر یہ بولے گا اگر وہی وہ آیا تو یہ بڑا خوش قسمت ہے اور اس کو کیا ملے گا جتنا پیسہ یا کوئی دوسرا آدمی ڈالے گا اور یہ بولے گا پانچ تو اگر وہ پانچ اگر نکلا تو اس کی تقدیر بن گئی مطلب جتنا پیسہ پانچ لاکھ لگایا تھا اگر اس میں پانچ کا اگر پچیس ملتا تو پچیس پچیس گنا ملے گا اس کو یا پانچ کا پچیس ملتا تو پچیس لاکھ ملے گا اس کو یہ ساری سوٹیں جائز نہیں ہیں یہ جی ی طرح से ریس گھوڑا کون سا گھوڑا آئے گا گھوڑے کے اوپر ہم پیسہ لگائیں گے اور وہ گھوڑا جیتا تو ہم کو اس کا اتنا ملے گا یہ بھی جائزہ نہیں ہے یہ بھی گیملنگ ہے اسی طرح سے دوسروں کی ہار جیت پر جون جیتا انڈیا جیتا یا آسٹریلیا اب اس کے اوپر لوگ گیملنگ کرتے ہیں معلوم نہیں کون کیسا کھیلے گا کون جیتے گا ٹینس ہو یا اسی طرح سے کرکٹ آرام طور سے کرکٹ پہ ہوتا ہے تو کتنا پانچ ہزار روپئے طے کرتے ہیں اگر یہ جیتا تو اس کی, اس کی بات صحیح نکلی اس کی ٹیم جیتی اس کو پیسہ ملے گا تو گیملنگ اس طرح سے ہوتی یہ بھی جائز نہیں ہے اسی طرح سے لوگ جانوروں کو لڑاتے ہیں بکرے مرغے مرغیاں اور نہ جانے کیا کیا بیل بہن جو بھی ہیں آپس میں ان کو لڑاتے ہیں اور لڑا کی جس کا جانور جیتے گا وہ پیسہ لے گا لوگ اس پر بولی لگاتے ہیں یہ جیتے گا یہ جیتے گا اب نہیں جیتا تو پیسے جیتا تو پیسے آئے یہ کیا ہے اب اس کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے تو یہ ساری گیملنگ کی صورتیں ہیں یہ ساری میسر اور کی صورتیں یہ جائز نہیں ہیں یہ جائز نہیں ہے جیسے اس پر بھی کوئی لگا ہے آج بارش آئے گی کہ نہیں آئے گی آئی پانچ سو روپئے کی شخص یہ بولے آئے گی کہ نہیں؟, نہیں آئے گی بولے نہیں آئے گی ٹھیک ہے اگر اس کے حساب سے نکلا تو وہ دے گا اس کے حساب سے نکلا تو یہ دے گا آنے والی گاڑی کتنا نمبر ہے اس کا اس میں پانچ نمبر ہے کہ نہیں ہے, ہے، نہیں ہے پانچ سو روپئے لوگوں کو کام نہیں ہے لوگ جو ہے محنت کی کمائی بےوقوفی میں خرچ کرتے ہیں آدمی پانے کے شوق میں کھوتا ہے پانی کے شوق میں کھوتا یہ ساری صورتیں جائز نہیں ہے یہ آرام ہے تو یہ جو یعنی سورتیں ہیں آئیے دیکھیں اس کی برائی کیا ہے نمبر ایک اس میں باطل طریقے سے مال کھانا ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے مال کا کمانے کا طریقہ حلال اور صحیح ہونا چاہیے اس سلسلے میں اللہ تعالی فرماتا ہے ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے ہاں مگر یہ کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے تجارت کر کے مال حاصل کرو جو تمہاری رضا مندی سے ہو کئی باتیں آئی نمبر ایک آپس میں ایک دوسرے کا مال ہر ایک پر حرام ہے اللہ یہ کہ اس میں یا تو رضا مندی ہو یا پھر وہ تجارت کے اعتبار سے ہو تجارت ہونا چاہیے اور تجارت میں بھی رضا مندی ہونا چاہیے جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کو گفٹ دے دے یہ کیا ہوا تجارت ہے نہیں رضامندی ہے اپنی طرف سے اس نے دیا راضی ہے اس کے اوپر ہے یا پھر تجارت ہے دونوں کی ڈیل ہے اور دونوں نے تجارت کی میرا مال میرا مال اتنا پیسہ اتنا پیسہ معاملہ ختم ہاں تجارت میں بھی رضامندی نہیں زبردستی معلوم لالا چل بیتا پانچ سو روپئے چل بولے نہیں نہیں بھائی ہزار روپیہ ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے کیوں اگر رضا مندی اس میں ہے تو پھر ٹھیک ہے ورنہ تجارت میں بھی اگر رضا مندی نہیں ہے کسی کا مال آپ زبردستی نہیں لے سکتے اس کا مال ہے وہ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ یا بنو اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ باطل طریقے سے مت کھاؤ اللہ تجارت ہاں مگر یہ کہ تمہارا مال ایک دوسرے کا لینا کھانا یہ تجارت سے ہو جو ان منکم جو دونوں کی اگریمنٹ سے ہو آدمی نے کہا ہے کہ میں تو راضی ہونا دونوں راضی ہونا چاہیے دینے والا بھی اور لینے والا بھی تو دونوں اگر راضی ہیں اور تجارت ہے تو وہ ماں لینا دینا کیا ہے جائز ہے ورنہ نہیں ورنا نہیں لیکن آدمی یہاں ایک بات ہو سکتی ہے یہ تو ہم بول رہے تھے گیملنگ میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی راضی میں بھی راضی یہ بھی راضی اور میں بھی راضی تو پھر کیسے جاضی وہ اس آیت سے تو الٹا ثابت ہو رہا نا ہم کہیں گے نہیں یہاں پر جو ہے تجارت ہے کیسے اس میں لین دین ہے کچھ نہیں ہوا میں پیسے جمائے جا رہے ہیں ایک دوسرا یہ کہ میسر کے لیے حرمت کی دلیل نفس سے قطعی اور نس سری سے ہے اب آپ اس آیت سے اس کو کینسل نہیں کر سکتے یہ ایک الگ حکم ہے سمجھ آ بات یہ ایک الگ حکم ہے اور وہ جو ہے وہ خاص چیز کے بارے میں ہے میں صر حرام میں صرف حرام اس کے لیے صاف آئے ہے لیکن بقیہ تجارتوں کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم کسی کا مال ہڑپ نہیں سکتے ہو تم کو تجارت سے لین دین کرنا چاہیے اور اس میں بھی کیا ہونا چاہیے رضا مندی ہونا چاہیے تو گیمبلنگ کوئی تجارت نہیں وہ کوئی بزنس نہیں ہے اور ایسا بزنس اللہ کے نزدیک بزنس شمار ہی نہیں ہوتا ہے ایسا بزنس اللہ کے نزدیک شمار نہیں ہوتا وہ بزنس نہیں ہے کوئی آدمی بہت ساری سوتے ہو سکتی لیکن اس کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا إلّا ان عن تراضی منکم یہ کہ تجارت ہو آپ کی رضا مندی سے تو یہاں پر ایک تو چیز یہ معلوم ہوئی یہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے کس نے بتایا آپ کو باطل طریقے سے ہے اللہ نے جس کو حرام کیا وہ باطل ہے باطل کیا ہے جس کو اللہ نے حرام کیا وہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے گیملنگ میں دوسرے کا مال آدمی ہڑپ جاتا ہے یہ باطل ہے کس نے بتایا اللہ نے اللہ تعالی نے اس کو حرام قرار دیا ہے نمبر دو اس کے نقصانات میں سے دو بڑے نقصان ہیں نمبر ایک آپس کی دشمنی اور اللہ کی یاد سے غفلت آپس کی دشمنی دو چیزیں اللہ نے بتائی ہیں ایک آپس کی دشمنی اور دوسرے اللہ کو بھولنا بلکہ آپ اضافہ کریں آخرت کو بھولنا مال کے سلسلے میں اللہ کے حکم کو بھولنا تو آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا کہا گیا ہے اللہ فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم انتہون؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا شیطان چاہتا یہ ہے شیطان کی چاہت یہ ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور کینا نفرتیں پیدا کر دے دشمنیاں پیدا کر دے کس کے ذریعے سے فی الخم ریول شراب اور جوئے کے معاملے میں اس کے ذریعے سے وہ اور تم کو روکے باز رکھے دور کرے ان ذکر اللہ اللہ کی یاد سے وعن ان اور نماز سے پہل ان تم تو کیا تم رکو گے آخر میں کیا ہے سب بتا کے اللہ تعالیٰ کیا پوچھا ہے رکو گے یعنی اب تو رکو گے کہ نہیں اس میں اتنی برائی ہے نمبر ایک شیطان کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے اور شیطان دو کام کرتا ہے ایک حقوق اللہ کے اعتبار سے اور دوسرے حقوق العباد کے اعتبار سے دونوں بگاڑ سے میں شراب میں بھی جو میں بھی حقوق اللہ کے اعتبار سے پہلی چیز جو سب سے بڑی ہے وہ اللہ ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اللہ کو یاد نہ کرنا یہ سب سے بڑی مصیبت ہے سارے بگاڑ کی جڑ اللہ کو بھولنا ہے اللہ تکون کل لبینا نسو ہوں انپوسا ہوں سکون ان لوگوں کی طرح مت بننا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں انہی کے معاملے میں غفلت میں ڈال دیا لا لاپرواہ کر دیا تو ایسے ہی لوگ ہیں جو گناہگار بن گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گناہگار گار آدمی کب بنتا ہے جب اللہ کو بھول جاتا ہے یہ بڑا نقصان ہے زندگی برباد ہو جاتی تقوی ختم دینداری ختم زندگی میں تقوی اللہ کا خوف ہی اگر نہ ہو اللہ کو یاد ہی نہ کرے تو ڈرے گا کب اللہ کو ڈرے گا نہیں تو گناہوں سے بچے گا کب گناہوں سے بچے گا نہیں تو فاسق ہو جائے گا تو شراب میں اور میسر میں جوئے میں اللہ کو آدمی بھول جاتا ہے اپنے چکر مکر سے ہی سب حاضر کرنا چاہتا ہے اللہ کے دیے ہوئے حلاز کی حلال بجائے حرام طریقے سے اس کو حاصل کرتا ہے گویا کہ اپنی ترکیب سے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے غلط ترکیب سے جس کو اللہ نے منا کیا ہے اللہ کو بلانا اس میں ہے اور وہ السلام اور نماز سے تم کو باز رکھے شیطان چاہتا ہے نماز سے تم کو روکے شراب پیے گا آدمی تو کیا ہوگا نماز پڑھ سکتا ہے امام صاحب سے آگے جا کے رکے گا اگر جائے گا مندر سے شراب آدمی کو کھڑا بھی ہو سکتا ہے وہ قومول قانتی <تِين> ہو سکتا ہے کھڑا ہو شراب پینے والا کھڑا ہو سکتا ہے کیا کرو؟ اس کو خود معلوم ہے میں کھڑا ہوں کہ بیٹھا ہوں تو نماز سے روک دے تم کو اللہ کی یاد سے تم کو غابل کرتے ہیں. شیطان چاہتا ہے تو اللہ کے معاملے میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے خمر اور میسر میں تم کو جائے گا اور اسی طرح سے ایوق یا بین قوم الجا و شیتان چاہتا ہے تمہارے درمیان اداوت دشمنی اور بغداب دلوں کے اندر کینا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر پیدا کرے کتنا بھی ہنسے گیملنگ کے وقت میں تاش کھیل رہا ہے ہارتے جا رہا پیسے ہنس رہا ہے لیکن اس کے دل میں کیا ہے یہ جیت رہا ہے میرا پیسہ سب اس کو جا है ہے اس سے محبت کرتا ہے نہیں نفرت دل میں بیٹھتی ہے اس کی اس کے دل میں آتا ہے وہ چاہے تو اس کو کچھ بھی کرے اس کا بس چلے تو اس کو مار ڈالے ہوتا ہے مار پیٹ جھگڑے فساد بہت کچھ ہوتا ہے تو اس سے آپس میں دشمنی کیوں آپ دیکھیے تجارت میں ایسا نہیں ہوتا ہے تجارت میں ایک آدمی نے پیسہ دیا اور اس نے اس کی طرف سے کپڑا خریدا تو اس کو کپڑا ملا اس کو پیسہ ملا اس کا عوض اس کے پاس ملا اس کا بدل اس کے پاس ہے گیمبلنگ میں ایسا نہیں ہے گیملنگ میں کیا ہے دونوں بیٹھے اس نے پیسہ لگایا اس نے پیسہ لگایا اور وہ پیسہ لے کے چلا گیا اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں خالی ہاتھ لیکن تجارت میں ایسا نہیں ہوتا ہے تجارت میں عوض اس کا بدلہ ملتا ہے یہاں بدلہ نہیں ہے یہاں بدلہ ہے ہی نہیں تو بدلہ جب آدمی کو نہیں ملتا ہے ایک پارٹی کو جب نہیں ملتا ہے وہ ناراض ہوگی چاہے زبان سے کہے نہ کہے دل میں نفرت بیٹھے گی تو یہ دشمنی کا بیج ہے دونوں چیزیں کیا ہیں شراب پیا شراب میں پی کے اس کے بعد جھگڑا ہوا گالی گلوج ہو گئی کچھ بھی ہو گیا مار پیٹ ہو گئی ہوش میں آنے کے بعد اچھا اس نے میرے کو مارا یہاں بھی زخم یہاں بھی ختم بھی ختم اب کیا ہو گیا دشمنی بن جاتی ہے شراب پیا جو منہ میں آیا بتا دیا ایسی باتیں بھی بول دی جو واقعی دل میں نہیں تھی یا واقعی تھی چپا کے رکھا تھا بول دیا بہت نفرت ہے مجھ کو تجھ چھوڑ دیا جانے معاف کر دیا بول دیا کچھ جو نہیں بولنا چاہیے تھا اس نے زبان سے نکال دی کیونکہ شراب میں آدمی کو کنٹرول نہیں رہتا ہے شراب پینے والا ایسا ہے جیسے گاڑی چلتی گاڑی سے ڈرائیور اتر گیا ایسا معاملہ اس کا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہلاکت بربادی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ پہل انت منتح کیا تم اب رکو گے کیا تم اب رکو گے یا نہیں رکو گے تو اس میں دو باتیں ہیں بندوں میں دشمنی معاشرے میں افراد میں دشمنی اور اللہ کی یاد سے غفلت ہے یہ دونوں بڑے نقصان ہیں یہ بڑے نقصانات ہیں اسی لیے فرماتے ہیں. ہر ایک اس میں سے برا ہے اور دونوں جمع ہو تو کتنا برا ہے دونوں میں سے ہر ایک برائی ہے لیکن دونوں جمع ہو جاتی ہیں اس لیے کہ دونوں میں یہ ہے کیونکہ اللہ نے فرما فل قمر اللہ ان دونوں کے ذریعے سے خمر اور میسر کے ذریعے سے اللہ اور بندے دونوں کے معاملات میں بگاڑ شیطان پیدا کرنا چاہتا ہے تو یہ ایسی برائی ہے کہ جس میں اللہ سے بھی برا اور بندوں سے بھی برا انسان ہوتا ہے ایسی چیز کا اسے حلال ہو سکتی ہے ایسی چیز کا کتنا بھی ٹیکس دیا جائے کیا فائدہ اس کا آپ دیکھیے حکومتیں شراب کو جائز رکھتی ہیں نہیں رکھنا چاہیے ہمارا تو یہی کہنا ہے کہ شراب جائز نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ اس کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے کیوں اس لیے کہ پورے سماج کے لیے نہ صرف جان بلکہ عزت کا بھی نقصان اس میں ایک آدمی شراب پیا گھر میں میرج ش... سیریمنی ہے شادی ہے اب شراب پی لیا اس نے سب پی رہے ہیں اور اس کے بعد میں کسی کی عزت بھی خراب کر سکتا ہے کسی کی عزت پر ہاتھ ڈال سکتا ہے مار پیٹ ہو سکتی ہے جان کا اور مال کا بھی نقصان ہو سکتا ہے عزتوں کا نقصان ہو سکتا ہے. تو شراب صحیح نہیں ہے اسی طرح سے جوئے کا بھی معاملہ ہے تو اللہ نے اس کو حرام کر دیا اس لیے کہا فہل ان تم تم رکو گے کہ نہیں رکو گے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک قسم کی ڈانٹ ہے کہ اب تو تم کو رکنا چاہیے اس لیے کہ اس میں برائی ہے اگر تم واقعی اقل مند ہو اللہ سے اپنا معاملہ صحیح رکھنا چاہتے بندوں سے صحیح رکھنا چاہتے تو رک جاؤ رک جاؤ اللہ نے یہاں پر اشارہ دیا ہے اس میں اور نقصانات کیا ہیں آدمی کا ذہن محنت کی بجائے بائی چانس مال حاصل کرنے اور شارٹ کٹ تلاش کرنے والا بن جاتا ہے اور ایک آدمی جو ہے مکر و فریب سے مال حاصل کرنا چاہتا ہے بجائے محنت کے بجائے سماج کو کچھ دینے کے وہ چال بازی کے ذریعے سے آپ دیکھیے تاش والے کتنے چال باز ہوتے ہیں بہت ہوشیار ہوتے ہیں وہ یہ کرے گا اور اس کے بعد برابر ایسا کٹ کرے گا جو اس کے فائدے کا ہو لوگ اس میں ہیں ڈائٹ پریکٹس کرتے ہیں سالوں کی پریکٹس ہوتی ہے جتنا چاہے گا اتنا ہی آئے گا چھ تو چھ پانچ تو پانچ اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو بس اتنا کر کے پیسہ کماؤ تو یہ کوئی پیسہ نہیں ہے آپ کچھ دے نہیں رہے کسی کو اور آپ لوگوں کا پیسہ ہڑپ رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے اسی طرح سے سماجی ترقی کے ساتھ کمائے کے بجائے کاہلی اور عدم نفا بخشی انسان میں پیدا ہوتی ہے ایک آدمی لاٹری والا وہ آدمی کیا ہے وہ پیسہ چاہتا ہے دینے کا mentality اس کی نہیں ہے اس لیے آخری ہدی جو بیان کروں گا اس پہ سمجھیں اس کی دینے کی mentality نہیں ہوتی اس کی ہڑپنے کی مینٹالٹی بنتی ہے تجارت میں ایسا نہیں ہوتا ہے تجارت میں آدمی پروڈک, پروڈکشن کرتا ہے اور دیتا ہے سروس آدمی دیتا ہے اور اس کے بدلے میں کچھ لیتا ہے تو جب کچھ لیتا ہے تو کچھ دیتا بھی ہے یہ کیا دے رہا ہوں؟ گول گول گھما رہا کچھ بھی مشینوں کو یہ کیا دے تاج کے پیسہ لے رہا ہے تو یہ دے کیا رہا ہے سماج کو کچھ دے نہیں رہا ہے. تو آدمی کے اندر سستی ایک جگہ بیٹھ کے پیسہ کمانا اور سماج کو کچھ نہیں دینا یہ مزاج ہرس بڑھتی ہے اس میں سماج کا خون چوسنے کا مزاج بنتا ہے اسی طرح سے اس کے نقصانات میں یہ ہے غربت اور اخلاق اور خاندانوں کی تباہی یہ ہے آپ دیکھیے کتنے مالدار غریب بن جاتے ہیں کتنے غریب فقیر بن جاتے ہیں کتنے فقیر مجرم بن جاتے ہیں اور بیوی بچے تباہ ہو جاتے ہیں بچوں کا ایجوکیشن خراب ہو جاتا ہے بیوی کی لائف برباد ہو جاتی تھی وہ دوسروں کے گھروں میں جا کے کام کرتی کیوں میرا شوہر جو کچھ کرتا نہیں ہے ہمیشہ جا کے وہاں کھڑے رہتا لاٹری کی دکان میں دیکھتے لسٹ لگی رہتی ہوں پہ آپ, آپ دیکھیے لاٹری کی دکانیں جو ہوتی ہیں آپ وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھیں گے بھیڑ رہے گی اور وہاں پہ وہ نمبروں کی پوری لسٹ رہتی ہے جنوری فروری میں کیا کیا نمبر آئے تھے وہ اس میں کچھ لاجک تلاش کرتا ہے کہ کیا اس کے اندر پیٹرن ہے کوئی پیٹرن ہے کیا اور وہ اس کو دیکھ کے جو ہے سائنس سائنسدان کچھ پیٹرن تلاش کر کے وہ نمبر لگاتا وہ بھی نہیں آتا بیوی کے کہنے لے گا ہاں بچوں کی چیزیں بیچے گا کیا کیا کرے گا تو آدمی مفلس سے مفلس ہوتا چلا جاتا ہے اور گھر خاندان تباہ ہو جاتے ہیں بلکہ ایک بات عورتیں دوسروں کے گھروں میں برتن دھو کے پیسہ کماتی ہیں یہ آتا ہے نواب خان بےغیرت اور لام ایک بڑا نمبر لگانے والا ہوں میں گیا گائے کا نمبر اس کا ہی نمبر لگتا تھا نہیں لگتا وہ نمبر شراب پیتا ہے کہیں جاتا ہے اور کہیں بھی گر کے میں سر فٹا مر گیا کچھ بھی ہو جاتا ہے اس طرح سے ہو جاتا ہے اللہ حاصل کیونکہ شراب اور یہ دونوں کی جوڑی آپ کہیں بھی دیکھ لو دنیا میں جا اور شراب کی جوڑی ہے اور خاص طور سے شراب پلائی جاتی ہے غلط کھیلنے کے لیے لگا اور پیسہ لگا اور کسینو میں آپ جائیں گے دیکھ خوب شراب پلاتے اس کو شراب پلاتے اور کھیل کیونکہ ہوشیاری میں آدمی کیا کرے گا جیتا جیتا جیتا اور میں جاتا میں بہت جیتا اور میں جاتا. نہیں اس کو شراب پا دے ارے کھیلو اب تو ابھی تو موسم بند رہا ہے اب وہ آدمی کیا کرتا ہے پانچ لگایا تھا ابھی پچاس پورے کے پورے لگا دیتا ہے پورا گھر کو خالی ٹفن لے کے واپس جاتا ہے اس کی جیب میں گھڑی وڑی صاحب لے کے دھلائی کر کے بیچتے چلا کے در سے بچوا رہے ہیں گھر پہ لینے کے لیے یہ حال ہوتا ہے انسان کا تو غربت اس چوری دھوکا وغیرہ گناہ جنم دیتے جوئے میں آدمی کیا کرتا ہے بے کو بہت غریب آدمی ہے بچہ بیمار ہے کچھ پیسے لیا جا کے شارٹ کٹ کی عادت پڑ گئی اب اس کو پاکٹ بھی مارے گا کسی کا اپنے کو جا کھیلنے کے لیے پاکٹ مارنا ضروری ہے تو اب ایک برائی کے ساتھ کیا ہوگی دوسری برائی بھی اس کے اندر آ جاتی ہے تو کئی तो कई गुना اور نہ جانے کی اتنی कितनी اس उसमें पैदा होती है اسی तरह से بر الوقت اس کا نتیجہ ہے بڑی قیمت آدمی بڑا اگر جوا جیت کے جاتا ہے بہت بڑا خطرہ اس کے لیے ہوتا ہے اس کے دشمن بنتے ہیں اس کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں اس کو نقصان پہنچاتے ہیں اس میں مار پیٹ ہوتی ہے تو نے چیٹنگ کیا تو نے صحیح ڈنگ سے نہیں کھیلا آپس میں مار پیٹ اس میں ہوتی ہے تو جو کی وجہ سے دشمنیاں اور قتل غالب گریبی ہوتی ہے اسی طرح سے بہت سارے لوگ خود خوشی کرتے ہیں جو تھا سب لگا دیا اب کچھ بھی نہیں میں کیا کروں میں. بزنس پورا میرا ختم میرا پیسہ سارا چوپٹ گھر بھی میں نے بیچ دیا میرا اب میرا کیا کروں کیا سماج میں میں کس طرح سے منہ دکھاؤں اپنے رشتہ داروں کو بھی بچوں کو بار واقعات آدمی سوئسائڈ کر لیتا ہے بہت سارے سوئسائڈ کیس اس وجہ سے ہوتے ہیں کئی کیسز ہوتے ہیں جو اس کی وجہ سے ہوتے ہیں سیونٹین پرسینٹ یا جو بھی آپ کہیں اس کتنے بتایا گیا کتنا ایسٹی خود خوشی میں یہ بھی ہوتے سترہ فیصد جو, والے ہوتے ہیں کھیلتے ہیں نہیں ہوتا ہے اپنی زندگی بھی داؤں پہ لگا دیتے ہیں پیسہ بھی لگایا جان بھی گیا لٹک کے مر گئے لگا کے. تو یہ तो کی وجہ سے خودکشی بھی آدمی کرتا ہے اسی طرح سے ذہنی اور قلبی بیماریاں ان کو ہوتی ہیں होती کھیلنے والے ہارٹ کے عموماً پیشنٹ ہوتے ہیں دل ان کا کمزور ہو جاتا ہے ہمیشہ آیا آیا, آیا نہیں آیا نہیں آیا, آیا آیا نہیں آیا تو ان کا دل جو ہے دل کمزور ہو جاتا ہے بی پی شگر, اور ساری چیز تھوڑا کھائے جو اللہ نے دیا محنت کرے اور کرے شکر لیکن اس طرح سے کرنے کی وجہ سے کیا بڑھ جاتی شوگر بی پی اور نہ جانے کی اتنی اور شراب اس کے ساتھ جمع ہو جاتی سب لوگ جوا کھیلنے والے پی رہے ہیں یہ نیک آدمی آیا وہاں پہ مطلب نمازی ہے تو جوا کھیلنے کے لیے آیا پی تو وہ پیتا ان کے ساتھ بیٹھے اور بیماری مبتلا ہو جاتا ہے شراب اور جوا مل کے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر اس کو برباد کر دیتے ہیں ایک لگ دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہے یہ سارے نقصانات اس میں ہیں اس اسے جوا برا ہے آئیے دیکھتے ہیں نرد کی کیا حقیقت ہے ڈال کے جانا یہ جو گیم ہے چوسٹ جس کو کہتے ہیں پہلے زمانے میں کھیلا جاتا تھا اس طرح سے پلس سائن ہوتا تھا اور یہاں سے جا رہے ہیں یہاں سے کس طرح سے جا کے جیت گیا پورا پیسہ لوگ تو اس طرح سے جو ہے چوسر اس کو کہتے ہیں اس طرح کی جتنی بھی گیمس ہیں کہ جو جو کیا کہتے ہیں ڈائس جس کو کہتے ہیں وہ لڑکا کے جو نمبر آئے گا آگے جائیں گے پیچھے آئیں گے تو یہ ساری گیمز جائز نہیں ہیں اس کو نرد کہتے ہیں یہ بھی جو ایک شکل ہے اس کو نرد شیر بھی کہتے ہیں نرد شیر قاموس المحیط میں ہے النرد معرب یہ عربی کا لفظ نہیں ہے دوسری زبان کا پارسی کا ہے وہ بہو ارد شیر ابن بابک ارد شیر ابن بابک نے اس کو اس گیم کو بنایا ولہذا ولی النرد شیر اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے نرد شیر فارسی کا لفظ ہے اور شیر میٹھی چیز کو کہا جاتا ہے علماء نے کہا حلم کو کہا جاتا ہے تو اس گیم کو اس کھیل کو نرد شیر کہتے ہیں جو جو جوے کی ایک قسم ہے امام شوقانی رحمت فرماتے ہیں ارد لِأَنَّ شیر ابن بابک ممو ملوک الفرس پارتھیوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا اس کا نام تھا ارد شیر بابک. بابک اس نے اس گیم کو پیدا کیا بنایا اور اسی کے نام سے اردشیر کا کیا بن گیا نردشیر تو یہ گیم نرد اس کو کہتے ہیں یہ بھی پارتوں کی ایجاد ہے اور عربی میں یہ آ گیا تو اس کا نرد بن گیا ہوا یا نرد ہو گیا اس کے بارے میں شری حکم کیا ہے نرد شیرا آپ جانتے ہیں بورڈ ہوتا ہے اور بورڈ کے اوپر آگے پیچھے جاتے ہیں ڈائس کی وجہ سے اور اس میں جو جیتتا ہے یا آگے پیچھے آتا ہے پیسے اس میں لگاتا ہے اور جیتنے والا پیسے لیتا ہے یہ بھی جوئے کی قسم ہے ڈومینوز وغیرہ اس طرح کی جو بھی گیمز ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے نرد کھیلا چوسر یا جو بھی گیم اس طرح کی ہے وہ گیم کھیل فقد اس نے اللہ اور اس کے رسول کی ناپرمانی کی ہے تو اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ نرد نرد یہ معافیت ہے یہ گناہ ہے اس کو امام احمد ابو ابوداود اور ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے اسی طرح سے چوکور جو ڈائس ہوتی ہے اس کو لڑکا کے کوئی بھی کھیل کھیلنا یہ بھی جائز نہیں ہے بہت کیا سوری یہ حرام ہے جائز نہیں ہے اس لیے کہ عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, خبردار یہ جو کیوبز ہوتے ہیں کیوبز ڈائت جس کے اوپر نقطے یا علامتیں بنی ہوتی ہیں تو ان سے بچ کے رہو اللہ تعین جس کو آدمی یوں پھینکتا ہے انام سر اس لیے کہ یہ بھی جو ہے یہ بھی کیا ہے جوئے میں سے ہیں کتنا نمبر آئے گا معلوم نہیں کبھی چار کبھی تین کبھی پانچ کبھی ایک کبھی کچھ تو یہ کیا ہے جوئے کی قسم ہے اس طرح سے ڈائس لڑکا کے کچھ کھیلنا یہ بھی جائز نہیں ہے اس کو امام احمد نے اور امام البخاری نے الدب المفرد میں روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے راوی صحابی ہیں یہ موقف روایت ہے مسد احمد اور بحثی کی روایت میں ہے سرجمی ہے اس لیے کہ یہ اجنیوں کا جوا ہے یہ کس کا جوا ہے اجنیوں کا اس کو شیخ اد نے بھی جلباب المرا میں اس کو حسن یا صحیح کہا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں یہ نرد کھیلنا اس طرح سے چوسر یا جو بھی آپ کہیں اس کو ہمارے یہاں پر جو بھی کھیلا جاتا ہے اس طرح سے نمبر ڈال کے جو نمبر آتا ہے پھر آگے آدمی جائے یا جو بھی اس کا نتیجہ نکلے اس طرح کا کھیل جو ہوتا ہے اس کو جوئے کے بغیر بھی کھیلا جا سکتا ہے جوا لگا کے بھی بس ایسے ہی کھیل رہے ہیں کوئی پیسہ لینا دینا نہیں اس صورت میں بھی حرام ہے لیکن پیسہ لگا کے اس سے برا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملد شیر وق او فی لخن جو آدمی نرد شیر کھیلے یہ ایسا ہے جیسے آدمی سور کے گوشت اور خون میں ہاتھ ڈبو ہے ہاتھ سے کھیلا جاتا ہے نا تو یہ ایسا ہے جیسے آدمی کے خون میں اور اس کے گوشت میں ہاتھ ڈبو یہ کھیلے کیا نرد شیر یہ ایسا ہے جیسے آدمی کنزیر کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھ ڈوبوئے علما نے کہا یہ اس صورت میں ہے جس میں جا نہ ہو لیکن جا اگر ہے تو اس کے بعد یہ مسلم کی روایت صاحبی کیا کہتے ہیں عبد ابن ابن اللہ ابن اللہ فرماتے ہیں اللہ ابو بالفسینس جو کیوبکل ہوتے, کیوب ہوتے ہیں ان سے کوئی آدمی کھیلے جو کھیلتا بھی ہے اور جوا بھی اس میں ہے کہتے ہیں کہ آخمیر وہ ایسا ہے جیسے کا گوشت کھا رہا ہے ہے جیسے خندیر کا گوشت کھا رہا ہے غیر دم mm. بغیر کے کھیلتا وہ ایسا ہے جیسے ہاتھ میں آئی بات پچھلی حدیث میں جو بات آئی ہے وہ جوئے کے ساتھ ہے یا نہیں معلوم نہیں اس میں جوئے کا ذکر نہیں ہے صحابی نے دونوں میں فرق کر دیا صحابی نے کیا بتایا کہ جو آدمی وہ کھیل کھیلتا ہے نرد کھیلتا ہے قیمار کے ساتھ میں وہ ایسا ہے جوئے کے ساتھ میں وہ ایسا ہے جیسے سنجیر کا گوشت کھاتا ہے اور جو بغیر دئے کے کھیلتا ہے میں جوا تو نہیں کھیلتا بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ بغیر دئے کے اگر کھیلتا ہے کچھ لڑکا آگے جیسے بچے بہت ساری وہ ساپ سیڑھی بچاتا ہے نہیں کھیلنا چاہیے اس ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کھیلنا نہیں چاہیے یا اس طرح کی لوڈو وغیرہ جو بھی معلوم ہے کون کون سی گیمس ہیں نہیں کھیلنا چاہی کہ وہ ٹریننگ کیمپ ہے اس کا جوئے کا کتنا نمبر آئے گا معلوم نہیں تو جوئے کی شکل ہے وہ نہیں کھیلنا چاہیے اسے کہتے ہیں کہ وہ اللہ غیر بغیر جوئے کے اگر وہ کھیلتا ہے کلغام سیادیر ایسا ہے جیسے کے خون میں انگلیاں ہاتھ ڈبولتا ہے امام البخاری نے المفرد میں اس کو روایت کیا ہے اور اس کی صنعت صحیح ہے اس کے صحابی راوی کون ہے عبداللہ ابن عمر ابن صحابہ نرد کو جب دیکھتے اس طرح کی گیمز کوئی کھیلتا ہے تو اس کو توڑ دیتے عبداللہ ابن ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ ابو بن نرد ان کے گھر میں کوئی اس طرح کا گیم کھیلتا ہو اس کی پٹائی کرتے نمبر ایک نمبر دو وہ کسا رہا اور اس کو توڑ دیتے تھے اس طرح کا کو کھیل کوئی کھیلتے لڑکانے والا ڈائس والا تو کیا کرتے پہلے تو کھیلنے والے کی پٹائی پرائیورٹی اس کو دیتے پہلے اس کی پٹائی دوسرا اس چیز کو توڑ دیتے اس کو امام مالک نے معتا میں اور امام البخاری نے ال ادب المفرد میں اور امام البحقی نے القبرا میں سنند میں اس کو روایت کیا ہے اور اس کی صحیح صنعت صحیح ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اہل بیعت کو گھر والوں کو آدمی دیکھے ایسا کھیل کھیل رہے ہیں سمجھائے نہیں سمجھے پھر ان کی پٹائی بھی اس پر کی جا سکتی ہے یہ ایسی بری چیز ہے کہ اس پر پٹائی بھی ہو سکتی ہے صحابہ پٹائی بھی کرتے تھے آج کل کیا ہے کچھ مت کرو بچوں کو بگڑنے تو بھائی آزادی چاہیے نا آزاد رکھو ان کو کچھ مت بولو ان کو مارو مت ان کو ڈانٹو مت ان کو وہ آزاد رہیں اتنے آزاد رہیں کہ سر پہ بیٹھ کے گندگی کرے تب جا کے ہوش آئے کہ بھئی میں نے اپنے بچوں کو بگاڑا کرایہ داروں کو جوئے سے منع کرنا صحابہ کا یہ بھی معاملہ تھا کرایہ داروں کو بھی منع کرتے تھے اگر معلوم ہوتا تھا کہ وہ نرد کھیل رہے تھے گیمز کھیلتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے ان ہا بل انہی داری کا نو سکھ کا نمفی ہاسطے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک گھر تھا اس میں کچھ لوگ رہتے تھے کرایہ کے طور پر ان نرد ان کے پاس کس طرح کا نرد کھیل تھا وہا لکری جن کمنداری یا تو تم اس کھیل کو اپنے گھر سے نکالو یا تو میں تم کو ہی اپنے گھر سے نکال دیتی ہوں یا تو تم اس کھیل کو اپنے گھر سے نکالو یا پھر میں تمہیں کو اپنے گھر سے نکال دوں گی وہ ان قرت اور حضرت عائشہ نے بہت سختی سے ان کو اس پر منع کیا اس پر انکار کیا امام مالک نے اور امام البخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے امام البخاری نے العدب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے امام مالک نے محتاط میں اس کی حسن ہے اسی طرح سے حاکم کا کام ہے کہ لوگوں کو جوئے سے منع کرے سلف یہ کرتے تھے اور جو مال ہیں وہ, وہ سب غنیمت کا مال مانا جائے گا اس کو حکومت زبط کر سکتی ہے قلتم ابن جبر کہتے ہیں خطبنا ابن الزبیر ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ہم کو خطبہ دیا فقال یا اہل مکہ اے مکہ والو بلغنی عن رجال من قریش یلعبون بلعبت یقال لہا ان نردشیر مجھے خبر پہنچی ہے اے اہل مکہ مکہ والو مجھے یہ خبر پہنچی ہے کچھ لوگوں سے قریش سے قریش کے بارے میں کچھ لوگوں کے بارے میں کہ وہ لوگ ایک کھیل کھیلتے ہیں جس کو نرد شیر کہا جاتا ہے چوتھ وہ کہنا اثر راوی کہتے ہیں کہ عبدالعبی زبیر جو ہیں یہ اثر تھے علماء نے کہا اثرا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی دائیں ہاتھ سے کام کر سکتا ویسے بائیں سے بھی کر سکتا ہے یعنی دونوں ہاتھ سے جس آدمی کو کام کرنا آتا ہے ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں آفر قال اللہ اور انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ نردشیر کھیلتے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے فرمایا ان القمر المر آگے پوری آیت پڑی کہ اللہ تعالی نے اس کو حرام کیا ہے یہ سب رزق کہا اس کو اور اس کو منع کیا ہے پشت کہا ہے وہ ان میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں لا بے رجول اللہ آ کب تک تی شہری ہی अल्लाह بشری ہی اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں اگر کوئی پکڑا گئے کھیلتے ہوئے تو میں اس کو سزا دوں گا بالوں کی بھی اور بدن کی بھی یعنی ہو سکتا ہے بال پکڑ کے پٹائی ہو یا یعنی ہو سکتا ہے سر مون دیا جائے یعنی بالوں کی سزا دوں گا اور بشرا کہتے ہیں جسم اس کے جسم کو بھی میں اس کی بھی پٹائی کی جائے گی تو بالوں کی اور جسم کی سزا اس کو میں دوں گا وہ اطائی تو سلبا ہو لیمن اور جو اس کو پکڑ کے لائے گا اس کا سارا پیسہ میں اس کو دوں گا جو پکڑ کے لائے گا سارا پیسہ کس کو ملے گا جو پکڑ کے لائے گا, کے لائے گا اس کو مالے گا نیمنت سلب کہتے ہیں جو جنگ میں لوٹا ہوا مال ہوتا ہے تو اس کے پاس جتنا پیسہ نکلے گا گیم کھیلنے والے کے پاس وہ سارا پیسہ میں لے کے کس کو دوں گا جو اس کو اٹھا کے پکڑ کے لائے گا تو یہ امام البخاری اور امام البحتی نے اس کو روایت کیا بخاری نے العدب میں اس کو روایت کیا اور اس کی اصنت اتن حسل درجی کی ہے یعنی حکومت کو بھی دخل دینا چاہیے اور جوئے سے لوگوں کو روکنا چاہیے اور حکومت کو اختیار ہے کہ جوئے میں اگر کچھ پکڑا گیا مال تو پورا مال حکومت چھین سکتی ہے شطرنج کے بارے میں کیا ہے عربی میں اس کو شطرنج کہتے ہیں شس جس, جس کو ہمارا کہتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں خاص طور سے نواب صاحب کہتے ہیں کہ شطرنج میں کیا برا ہے نوابوں کا ہے کے لیے کے لے کے بیٹھے ہیں شام نے شطرج میرا گھوڑا کاہ کا گھوڑا ہے یہ گھوڑا ہے کتنے نواب ہیں گھوڑے پہ بیٹھنے لائق نہیں رہے اس گھوڑے کی وجہ سے یہ میرا اونٹ ہے یہ میرا گھوڑا ہے یہ میرا بادشاہ ہے یہ میرا وزیر ہے کاہ کا وزیر تیرا ساری حکومتیں گوا دی انہوں نے اس طرح کی شطرنج کی وجہ سے شطرنج مکاری پیدا کرتا ہے اور بیکاری پیدا کرتا ہے شطرج میں کوئی فائدہ نہیں बहुत بہت بڑی بڑی باتیں کر کے کچھ نہیں ہوتا کیا ملا کسی کو कुछ میں کچھ ملتا ہے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ का سکتا बनता है क्या بنتا ہے کیا چاند پہ گیا کہ کیا, کیا کیا اسے دنیا میں کوئی بہت بڑا ڈسکوری اس نے کیا یا کوئی انوینشن بنا ہے جو شطرنج کھیلتا ہے سوائے شطرنج میں کامیاب اور بہادر بننے کی کہ وہ کہیں اور بہادر نہیں ایکسپرٹ وہ में تو में چیز میں اسی میں شطرنج میں ایکسپرٹ اور میں بنا اور کون گھنٹوں کا کھیل بیٹھے رہو دیکھتے رہو سے کون سا گھوڑا آ رہا ہے سپاہی آگے کیا کر تیرا سپاہی میں में رہا ہوں شیترنگ میں کوئی فائدہ نہیں ہے وقت کو ضائع کرنا ہے وقت کو ضائع کرنا ہے وہ کوڑیوں کو دیکھنے سے اچھا اپنے بچوں کو دیکھو پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے, پڑ رہے, پڑ رہے, پڑ رہے, پڑ رہے ان کو دیکھو اپنے سپاہیوں کو دیکھو وہ پیادے کچھ کام کے نہیں ہے وہ जाने वाले डिब्बे में। وہ ڈبے میں جانے والے ہیں لیکن بچے اور گھر والے جو قبر میں جانے والے ہیں ان کو دیکھو ان کی فکر کرو کرویا ابن يحیع ابن کثیر جو امام مالک کی جنہوں نے متا کو سنا ہے آخر, آخر میں کہتے ہیں وہ سمی تو امام مالک کا میں نے سنا یقول لاخی شطرنج شطرنج میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے وہ کرا اور امام مالک نے اس کو بہت ناپسند کیا اور کہتے ہیں کہ وہ سمیرا وہا مینل باغ کہتے ہیں کہ یہ اور اس طرح کے جو کھیل ہیں یہ سب کی سب کیا ہیں باطل میں سے ہیں یہ خیر نہیں ہے اور آیا <الْآيَم> اور یہ آیت پڑھتے تھے <الْبَلَال> گمراہی کے سوا اور کیا ہے تو وہ اس کو گمراہی میں شمار کرتے تھے شطرنج راج قول کے مطابق جائز نہیں ہے اس کو کھیلنا نہیں چاہیے کتنی محبت کیوں نہ ہو آپ اس کو چھوڑیے اس کو صحیح نہیں ہے آدمی کو اس کو نہیں کھیلنا چاہیے امام مالک نے معتمی بات ان, ان کا کال ان کے شاگرد میں نقل کیا ہے جوئے کا علاج کیا ہے جو کا علاج سبقہ ہے جوا اور سبقہ ایک دوسرے کے ایک دم اپوزٹ ہے جو میں کیا ہے تیرا مال کسی چالاکی سے میرے پاس آ جائے بغیر محنت کے تیرا مال مجھ کو مل جائے صدقہ کیا ہے میرا محنت کا مال میں تجھ کو دوں گا بغیر کسی محنت کے محنت میں کر کے تجھ کو دوں گا تو جا ایک دم الٹا ہے دوسروں کے مال پہ نگاہ رکھنا اور شارٹ کٹ سے ترکیب سے ٹیکٹک سے کسی طرح سے وہ مال لینا اور ان کو کچھ نہیں ملے یہ کیا ہے جا صدقہ کیا ہے محنت کرنا حلال کی کمائی کمانا جمانا اور دیکھنا کون محتاج ہے جو مجھ کو کچھ واپس دے نہیں سکتا اس کو مال دینا ہے یہ سب پتا ہے اسلام مسلمانوں کو صدقے والا بنانا چاہتا ہے جیوے والا نہیں ہے سوسائٹی کیسی ہونا چاہیے صدقے والی ہونا چاہیے کیسا سماج اچھا سماج ہے جس میں لوگ اپنی محنت کی کمائی غریبوں اور محتاجوں پر خرچ کر کے ان کی مدد کریں ان کو ترقی دیں ایسا سماج ہو یا ایسا سماج ہو کہ مالدار آدمی لوگوں کو بےوقوف بنا کے پیسہ لگائے جو میرا ایکسٹرا پیسہ ہے اور لوگوں کی پیسے اب ہڑپ کر کے اپنا اپنی تجوری بھرے اور ان کو کچھ بھی نہیں دے سماج کو کچھ بھی نہیں دے ایسا سماج چاہیے اسلام ایسا سماج نہیں چاہتا اسلام ایسا سماج چاہتا ہے جس میں کچھ معاوضہ دے کر آدمی محنت سے کمائے یا پھر صدقہ کرنے والا یک طرفہ طور پر دے پا تو پا لینے یک طرف لوٹ خسوٹ کرنے والا نہ بنے اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس نے فرمایا من بالعا جو آدمی تم میں سے قسم کھائے اور اپنی قسم میں کہے لات اور عزا کی قسم اس کے منہ سے نکل جائے پہلے زمانے میں جاہلیت میں لوگ قسم کھایا کرتے تھے بات بات پر واللائی واللائی اور کبھی کبھی لات اور رضا کی عادت ہوتی تو ان کی بھی قسمیں کھا لیا کرتے تھے اسلام لانے کے بعد بھی بے اختیار بعض اوقات زبان سے کیا نکل جاتا تھا لات رضا کی قسم جیسے آج بھی بہت سارے لوگ جاننے کے بعد توبہ کرتے لیکن کبھی کبھی زبان سے نکل جاتا ہے ماں قسم کبھی کبھی خواتین بچے کی قسم تو اس طرح کی جو ہے قسمیں لوگ آج بھی کھا لیتے ہیں بعد میں آ جاتا لیکن ایسی کسم نہیں کھانا چاہیے تو ان کی زبان سے بھی لات اور کی قسم نکل جاتی تھی آپ نے فرمایا جو لات اور عزا کی قسم کھا لے وہ پھر کہے کہے اس کے بعد کیا لا لا الہ الا اللہ لاح ال یہ نہیں کہا وہ اسلام سے نکل گیا ہم لوگ بہت فاسٹ ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ذرا سا کسی سے کچھ ہو گیا فوراً اسلام سے اس کو باہر کر دیتے ہیں آپ نے یہ نہیں کہا کہ جس نے لات اور عزا کی قسم کھائی وہ اسلام کے باہر بلکہ آپ نے کیا کہا تم میں سے کوئی آدمی لاکھ اور کی قسم کھا لے وہ آدمی واپس سے کلیمہ پڑ لے یعنی اپنی توحید کی تجدید کرے رینیو کرے اپنی توحید کو اپنی توحید کو واپس سے, اس کا کرے وہ دل سے تو اس کی زبان سے نکل گیا تو ایسا کچھ اگر آدمی سے ہو جائے تو کیا کرے اپنی ایمان کی تجدید کرے اور وہ امن کال علی شاہی بھی جو اپنے ساتھی سے کہیں اوقا مرکا چل ہم لوگ کیا کرتے ہیں جوا کھیلتے ہیں جس کی زبان سے ایسا نکل جائے پل یہ تھا سب اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ دے کمپلسری اس کے لیے جس کی زبان سے نکلے چل ہم لوگ تھوڑا سا جوا کھیل لیتے ہیں تھوڑا ایسا ہم لوگ کھیل لیتے ہیں اس پر لازم ہے کہ وہ کیا کرے صدقہ کرے ہاں جتنے جی کا جوا کھیلنے والا تھا اتنا صدقہ کرنا ضروری نہیں چل پانچ ہزار کا جعا کھیلتے ہیں. تو پانچ صدقہ نہیں حدیث کے الفاظ ایک روایت میں کیا ہے پل یا تھا سب کچھ نہ کچھ وہ صدقہ ضرور کرے کیوں؟ کیا کیوں اس کا صدقہ مینٹالٹی کو چینج کرے اپنی اپنی مینٹالٹی جوئے والی نہ بنائے اپنی مینٹالٹی کیا بنائے صدقے والی بنائے جس کو جوئے کی بات اس کی زبان سے نکلے وہ صدقہ کرے اپنے عمل سے صدقہ کر کے اپنے ذہن کو تبدیل کر لے اپنے مزاج کو بدلے تو اسلام صدقہ دینے والا مزاج بناتا ہے جوا کھیل کے لوگوں کا مال لینے والا مزاج نہیں یہ سماج کے لیے نقصان ہے اور اس سے نکمے لوگ پیدا ہوتے ہیں جوئے سے کیا ہوتا ہے محنت کچھ نہیں سماج کو آؤٹ پٹ کچھ نہیں اور چکر مکر کر کے لوگوں کا پیسہ جیتنے کی کوشش وہ فیل ہو گیا تو پھر چوری ڈکیتی جھوٹ اور نہ جانے کیا کیا اس سے انسان بگڑتا ہے اس سے سماج بگڑتا ہے اور سماج کی ٹوٹل اوور آل ختم ہو جاتی ہے سماج کی تعمیری خدمات ختم ہو جاتی ہے سماج میں کچھ پیداوار نہیں ہوتی ہے سماج میں کچھ بنتا نہیں وہ قوم ترقی نہیں کرتی کیوں شارٹ کٹ تو یہ, یہ جوا جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ہاں کوئی تجارت آدمی اس میں پیسہ لگا دے پیسہ آ رہا ہے یہ غلط نہیں ہے ضروری نہیں کہ آپ محنت ہی کرو مزدوری کرو تو ہی پیسہ نہیں اللہ نے اس کو حلال کیا لیکن جا حلال نہیں ہے جا حلال نہیں اس لیے کہ آپ نے جس تجارت میں پیسہ لگایا آپ محنت نہیں کر رہے ہیں لیکن جس تجارت میں پیسہ کوئی تو محنت کر رہا ہے نا کچھ تو کام ہو رہا ہے کچھ تو لوگوں کو مل رہا ہے جوئ میں ایسا نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے سماج بنانے کی توفیقتہ فرمائے جس میں خوراکات اور نقصانات سماج کو نہ ہوں ابو الحال واسطہ حلی ولکم